جدون قو اللہ تبارہ و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو اٹل حقیقت ہے کہ بنی نو انسان جن فرشتے تمام مخلوقات اللہ تبارہ کا وطالعہ کے خود ساختہ بندے ہیں اللہ نے خود بنائے ہیں انسان کی آزادی کے کئی لیول ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ عقل سے آری ہیں تو یہ بہت زبردست قسم کی آزادی ہے جو عقل سے آری ہوتا ہے چاہے چوراہے میں کپڑے اتار دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آزاد آدمی ہے کپڑوں سے بھی آزاد ہے عقل سے بھی آزاد ہے ہر چیز سے آزاد ہے اس سے غلام وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو وہ چوراہے میں کپڑے اتارنے سے پرہیز کرتا ہے کون سا دین اس کو منع کرتا ہے کوئی دین نہیں اس کی اپنی عقل اس کو منع کرتی ہے اکالا کا منع ہوتا ہے باندھنا ارب لوگ اونٹ کا گٹنا باندھنے کے لیے ایک رسی اپنے پاس رکھتے تھے وہ گاڑی کے لاک کے حساب سے ہوتی تھی جب نکلے تو لاک لگا دیا گاڑی کو واپس آئے تو کھول لیا گٹنا کھول لیا تو جانور چلنا شروع کر دیتا تھا اور جب وہ گٹنے سے رسی اتارتے تو اپنے سر پر باندھ لیتے آج کل جو رمال کے اوپر کالے رنگ کی رسی باندھتے ہیں اس کو ایکال بولتے ہیں باندھنے والی چیز اکل ایکال کا مانا ہوتا ہے باندھنے والی چیز انسان کو اکل باندھ دیتی ہے وہ بے اکلی والے کام نہیں کرنے دیتی کوئی شخص چوراہے میں داج کر رہا ہو تو آپ کیا کہو گے تیرا دماغ ٹھیک ہے آپ صاف یہ سمجھو گے کہ دماغ ٹھیک ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا تھا تو سب سے زیادہ آزاد دیوانہ ہوتا ہے اس سے زیادہ پابند عقل والا ہوتا ہے اور عقل والے کے بعد زیادہ پابند دین والا ہوتا ہے دین والا شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائد کردہ پابندیوں کی پابندی کرتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ متی اور فرما بردار بندہ بنتا ہے غلام بنتا ہے اللہ تعالی کا بندہ وہ اس سے زیادہ پابند ہوتا ہے اس سے زیادہ پابند وہ ہوتا ہے جو بندے کا بندہ ہو یا بندے کا نوکر ہو نوکر بھی مسلمان ہے وہ بھی اقل مند ہے مالک بھی مسلمان ہے وہ بھی اقل مند ہے مگر مالک نسبتاً آزاد ہے جب چاہے آتا ہے جب چاہے جاتا ہے اور یہ نوکر یہ پابند ہے اتنے بجے آئے گا اتنے گھنٹے کام نہ کرے تنخواہ نہیں ملے گی یہ اس سے زیادہ پابند ہے یہ مالک کی بات مانتا ہے مگر جب چاہے بگڑ جاتا ہے کہتا میں نہیں مانتا بھائی مجھے تیری نوکری نہیں کرنی اس سے زیادہ پابند وہ ہوتا ہے جو بندے کا غلام ہوتا ہے وہ زر خرید ہوتا ہے زر خرید ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا جو آپ نے کہا اس کو کرنا پڑے گا اس کی ڈکشنری میں نہیں نہیں ہوتا وہ آپ کا ذر خرید گلام ہے یا آپ نے جنگ میں اس کو پکڑا ہے وہ نوکر سے بھی زیادہ پابند ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پابند وہ ہوتا ہے جو اس بندے کا جو اپنے اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے کسی بڑے آدمی کا غلام تھا اس کے دل میں اللہ کا طرز ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے افارا من خدا اللہ اللہ اس سے بھی زیادہ عام بندے کے غلام سے زیادہ غلامی اور تات کا حق اس شخص کو ہے جس کو مالک نے خود بنایا ہے جس نے جنگ میں پکڑا تھا یا پیسے سے خریدا تھا اس نے خود نہیں بنایا تھا اس نے وہ خریدا تھا پیسے کے ساتھ جس ذات نے خود بنایا ہے اس کی فرما برداری اور تعداد کرنا یہ سب سے زیادہ حق بنتا ہے اللہ تبارا کا اتارا فرماتے وما خلق الجن والن میں نے تمہیں خود بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بندے بنو جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بنایا ہے اور وہ ہمیں ابدھ دیکھنا چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے عبد کو رات کے وقت سیر کروائی بیت المقدس کی اور جنت کی اور جہنم دکھائی یہ سارا کچھ میں نے اپنے بندے کو کروایا بندے کو سیر کروائی اگر ساری کائنات کے افضل ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں معبود نہیں ہیں تو پھر ان کے بعد ان سے اعلیٰ کوئی ہے نہیں تو کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو اور وہ معبود بننا چاہتا ہوں حتیا کہ کافر جنہوں نے اس دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو مرتب کیا ہے کتابیں لکھی ہیں دنیا کی سو عظیم ہستیاں کافر ہونے کے باوجود اس نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور جو پہلے نمبر کی شخصیت ہے اگر وہ عبد ہے معبود نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں معبود ہو نوکر اور غلام کی کوئی مجال نہیں کہ وہ انکار کرے تو یہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوا غلام اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرے ربیعت الجلال علام نے انسانیت کا الٹیمیٹ ویژن یہی بتایا ہے کہ آپ کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو روٹین میں جو غلام خریدے جاتے ہیں منڈیاں لگتی تھیں آپ کے یہاں بکر منڈی لگتی ہے ان کے یہاں غلام منڈی لگتی تھی لونڈیاں غلام سفتے بیان کر رہے ہوتے تھے یہ بہت اچھی سلائی کڑھائی کر لیتی ہے یہ بہت اچھا لکھ لیتی ہے یہ بہت زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس کا اتنا پیسہ لوں گا جس طرح کی آپ کی ضرورت ہوتی اسی طرح کا غلام اور لونڈی خرید کر لایا جاتا اس سے کام لیا جاتا مالک بیٹھ کر کھاتا غلام غلامی کرتا وہ جا کر کماتا اللہ تبارہ کا وطارہ فرماتے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں تمہاری تات کا کیونکہ میں نے بنایا ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ کمائی کرو اور لا کر مجھے کھلاؤ ماں اری تنہوں ماں من اری تو امون اور نہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے لا کر کھانا کھلاؤ ان اللہ رضاک دنیا کے مالکوں سے ہٹ کر یہ مالک الملک ہے یہ شہنشاہ ہے یہ کہتے ہیں میں خود آپ کو کھلاتا ہوں بس تم دنیا میں رہتے ہوئے میرے بندے بن کر زندگی گزارو میرے غلام بنو میری عبادت کرو میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا یہ اسلام ہے یہ اسلام کا بتایا ہوا مقصد حیات ہے اس اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی عزم ہیں جتنے بھی نظام ہیں وہ سب کے سب اسلام سے ہٹ کر دین ہیں وہ معاشرتی نظام ہو وہ سیاسی نظام ہو وہ معیشت کا نظام ہو کوئی بھی نظام ہو وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں دین ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا دین جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ زیادہ غالب ہو اور باقی سارے دین مغلوب ہوں وہ حتا لا وہ فتنہ ان سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک فتنہ مٹ نہ جائے اور فتنہ کس کو کہتے ہیں یہ سارے عزم اور دین فتنہ ہے ہر وہ نظام جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد حیات سے دور کرتا ہے وہ فتنہ ہے یہ سب جب تک ختم نہ ہو جائے وہ یقون دین کل اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہو ہو اللہ ارسلہ رسول الحق اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا جا ل میرے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات ان کے رب نے یہ بیان کیا ہے تاکہ اس دین کو باقی دینوں پر غالب کر دے دین سے مراد عیسائیت یہودیت ہی نہیں ہے دین سے مراد ہندوئزم اور بدھ مت ہی نہیں ہے ہر وہ نظام جس پر لوگ عمل کرتے ہیں وہ دین ہے یوسف علیہ سرات وزیر خزانہ بن گئے بادشاہ اور ہے وزیر خزانہ آپ ہیں بھائی آئے کھانا لینے کے لیے ان کو کہا پیسے واپس دے دیے واپسی پر اپنے اگلے بھائی جو بنیامین ہے ان کو لے کر آنا واپسی پر بنیامین کو نہ لاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا قرآن حکیم نے سارا قصہ بیان کیا ہے بنیامین کو واپس لائے تو واپسی پر ان کے کٹے میں دانوں میں کٹورا رکھ دیا جان بوجھ کر بعد میں کہا جی ہمارا کٹورا نہیں مل رہا تم لوگ چور ہو کہنے لگے ہم چور نہیں اگر ہم چور ہوئے تو جس کے کٹے سے وہ کٹورا نکلے اسی کو یہاں رکھ لیا جائے غلام بنا لیا جائے ہماری یہ سزا ہے کہا چلو ٹھیک ہے چیک کیا تو से مین کے تھیلے سے کٹورا نکلا ان کو رکھ لیا یہ عجیب بات ہے خود ہی رکھا چور بنا کر خود ہی ان کو رکھ لیا اللہ تبارا کا وطارہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بلیم نہ کرنا یہ کام میں نے کہا تھا کدال کا کدنال یوسف ماں کا نیا خدا خاحفی دین الملک اس لیے کہ وہ اپنے بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے مجاز نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو یہ چال بتائی تاکہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں اللہ تبارک نے اس زمانے کے بادشاہ کے قانون کو دین کہا ہے اس کا معنی کیا ہوا سوشلزم دین ہے کیمونیزم دین ہے ڈیموکریسی دین ہے 1973 کا قانون دین ہے اور عیسائیت یہودیت بھی دین ہے ہندو مت بدھ مت بھی دین ہے جس جس نظام پر اللہ کے بندے عمل کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے دین پر عمل کرتے ہیں لکھوم دینوں کو دین، تمہارا دین وہ ہے میرا دین یہ اور وہ سارے کے سارے دین عقیدے کی حد تک دین ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مکمل دین نازل کیا ہے اکمل اسلام آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہم نے اپنا احسان پورا کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے ایک یہودی کہتا ہے حضرت عمر بن خطار رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کمال آیت ہے اگر اس طرح کی آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تورات کے بارے میں نازل ہوتی اس دن ہم جشن منایا کرتے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ عرفات میں آیت نازل ہوئی تھی حجت الوداع کے موقع پر اور وہ ہمارا ویسے ہی جشن کا دن ہے خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی کتنی بڑی سند ہے ڈگری ہے کہ تمہارا دین مکمل ہے اور میں نے اس کو پسند کیا ہے میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کی ہے اور یاد رکھو اس اللہ کے نازل کردہ دین میں جتنی آزادی ہے انسان کو ایک بندہ ہونے کے حساب سے اللہ کا خود ساختہ بنایا ہوا ہونے کے حساب سے اللہ کا غلام ہونے کے حساب سے جتنی قدر زیادہ سے زیادہ آزادی انسان اپنا سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام نے اس کو آزاد کیا ہے اور جتنا قدر پابندیاں اور قدر لگانا نیسری تھا ضروری تھا صرف وہ پابندی لگائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ کوئی پابندی نہیں لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا گھر والی امید سے ہو اس کے پاس جانا جائز ہے فرمایا میرا دل چاہتا تھا میں اس کام سے منع کروں لیکن میں اڑوس پڑوس کے ملکوں میں دیکھا کہ ان کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے میں اپنی امت پر بے جا پابندی نہیں لگانا چاہتا آپ نے فرمایا ان اللہ علیہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا حد کیا کرو یہ کہتا ہے جی ہر سال کرنا ہے کیا آپ بہت ناراض ہوئے فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو سب پر فرض ہو جاتا نہ حرم پاک اس کا متحمل ہوتا اور نہ تم لوگ اس کے متحمل ہوتے فرمایا پھر تم کر نہیں سکتے تھے جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں خاموش رہا کرو دعونی ما بات تو کم سابقہ قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی ان پر پابندیاں لگی کہ خام خا سوال کرتے رہتے تھے تین دن ترابیاں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہبھائی کرام آئے کنگورتے رہے رات آپ گھر سے نہیں نکلے فرمایا صبح فرمایا میں تمہارے کنگورے سنتا رہا ہوں لیکن مجھے ڈر آ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا زیادہ پسند آ جائے اور اللہ یہ تحجد تم پر فرض نہ کر دے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر زیادہ پابندیاں لگیں ایک باپ اپنی اولاد پر پابندیاں لگاتا ہے ان کی خیر خاہی کے لیے ماں بچوں کو منع کرتی ہے ان کی خیر خی کے لیے ماں اور باپ سے کہیں زیادہ محبت میرا رب ہمارے ساتھ کرتا ہے اور وہ جہاں ہمیں پابند کرتا ہے وہ کمال محبت اور شفقت کی وجہ سے ہمارے نقصان کی وجہ سے کرتا ہے بے جا کسی وجہ سے اللہ پابندی نہیں لگاتا فرما من حرج اللہ نے اسلام کی پابندیاں تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں لگائیں یورید اللہ بکم السرا والا یورید بکم العسر اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا اس کے باوجود اگر کوئی پابندی لگی ہے تو نہایت ضروری تھی اور تیرے لیے زیادہ بہتر تھی اور اگر کوئی اس پابندی کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کو نقصان دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا آس میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آج ہم دیکھتے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بدکاری جائز ہونی چاہیے رائٹس ہیں جو چاہے کرے اللہ تعالی کی پابندی پر عمل نہیں کیا نتیجہ دیکھ لو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں بےحیائی بڑھ جاتی ہے ایسی ایسی بیماریاں پھوڑتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا جو تمہارے ابا دادا نے کبھی سنی تک نہیں ہوتی نتیجہ اس کا نتیجہ اس کا کہ یہ اس زمانے کے فرآون ہیں فراون اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بچوں کو دعوا کرتا تھا اور ان کے بدکاری کو پھیلانے کے نظام کی وجہ سے اولادیں نہیں ہو رہی بدکار عورت کبھی بچہ جاننا پسند نہیں کرتی اس کو عزت بیچ کر روٹی کھانی ہے وہ کہاں اٹھائے پھرے گی اس کو آج ایک کی روٹی پوری نہیں ہوتی کل دو کی کہاں سے کرے گی آج سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں سارے یورپ والے خود چائنا والے اگلے بیس سال کے بعد چائنا میں جوانوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی بڈھے بڈھے ہو جائیں گی تو اسلام جتنا قدر دنیا میں رہتے ہوئے انسان زیادہ سے زیادہ آزاد ہو سکتا تھا اتنا انسان کو آزاد کرتا ہے اللہ تبارک تارا کی غلامی میں سب سے اچھی آزادی ہے اور جو اللہ کا غلام نہیں ہوتا پھر وہ یا رب الجلال کو چھوڑ کر انسانوں کا غلام ہوتا ہے یا معاشروں کا غلام ہوتا ہے یا روایتوں کا غلام ہوتا ہے یا خدشات کا غلام ہوتا ہے پھر وہ بندوں کا غلام ہوتا ہے سمجھتا یہ ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں حقیقت میں وہ غلامیوں کے اندر گر چکا ہوتا ہے کیمونیسٹوں نے کیا کیا بیس سب برابر ہیں مساوات ہونی چاہیے چاہ فیکٹری میں گئے یہ فیکٹری کا مالک ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتا ہے اور گیارہ بجے آتا ہے اور دو بجے چلا جاتا ہے اور تم لوگ صبح سے آئے آگ اور دھوپ اس میں کام کرتے ہو اور شام تک کام کرتے ہو پھر یہ زیادہ کماتا اور تم تھوڑا کماتے ہو پکڑو مارو اس کو مزدوروں کو جمع کیا مالک کو مار دیا اور فیکٹری کو نیشنلائز کر لیا ایک دو دس سارے ملک کی تمام پراپرٹی کو نیشنلائز کر کے خود حکمران تھے عوام رعایا تھی پھر خود بن گئے آقا اور عوام کو غلام بنا دیا اور کہا کہ دیکھا تم فیکٹری کے مالک سے آزاد ہو گئے ہو حقیقت میں وہ بہت بڑی غلامی میں گر چکے تھے بظاہر یہ ایک معیشت کا نظام تھا ہمارے بچپن میں ایک رشین پاکستان آیا فروٹ کے छकड़े کو دیکھ کر اور لوگوں کو से سے گزرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہمیں تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی اور یہاں فراوانی ہے اور لوگ پاس سے گزرتے جا رہے ہیں حد کو ہد حد ہو گئی ہے یہ کھاتے کیوں نہیں کیونکہ ان کو ماچس بھی اور پیاز بھی لائن میں لگ کر ملتا عورت بچہ جنے اور جا کر کام کرے ہم دیکھیں گے کی طرح اس کو پا لیں گے ان کو معلوم نہیں ہوگا ماں کہاں ہے ماں کو معلوم نہیں ہوگا بچہ کون سا ہے پھر ان مادر پدر آزاد لوگوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے وہ قتل ہوں گے تو ان کی مائیں روئیں گی نہیں یہ نظریہ تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا آزادی کے نام پر قومن مساوات کے نام پر لوگوں کو لوٹا اور خود تابوت بن کر آقا بن کر بیٹھ گئے اور عوام کو ایک ریا کے درجے سے نیچے کر کے ایک مزدور کے درجے سے نیچے کر کے ان کو غلام بنا لیا اور ستر سال تک یہ حالت کی اس بنیاد پر قتل و غارت کی اس بنیاد پر پندرہ ملکوں پر قبضہ کیا اور وہاں پر اسلام کے نام و نشان مٹا دیے وہ بخارا کا مسکن وہ مسلم رحمت اللہ علیہ کا امام بخاری کا علاقہ وہاں کے مکتبات کو جلا دیا گیا مسجدوں کو شراب خانے بنا دیا گیا ان کے مدارس کی کتابوں کو ان کے علماء کو کاٹ دیا گیا اللہ اکبر اور ہمارے مدینہ طیبہ سے جب رشیا ٹوٹتا ہے اساتذہ کرام اس گئے جا کر وہاں سے تالب علموں کو لے کر آتے ہیں مدینہ کے چھپے ہوئے قرآن تقسیم کیے ایک بابا قرآن کو پکڑ کر لپٹ جاتا اور روتا چلا جاتا ہے اس سے پوچھا گیا وہ ترجم کے ذریعے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہتا ہے میں نے قرآن کی شکل ستر سال بعد دیکھی آج اس مجلس میں وہ بھائی موجود ہے جو کہتا ہے میں رشین ریاستوں میں گیا تو جہاز میں جہاں یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس کوئی ماچس نہ ہو کوئی چاکو شری نہ ہو وہاں بطور خاص یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کی جیب میں قرآن نہ ہو بظاہر آزادی مساوات کا نعرہ اور بظاہر یہ ایک معیشت کا نظام ہے بن گیا وہ سیاسی نظام اور بن گیا وہ اسلام کے مقابلے میں دین اور تمام دینوں کی نفی بظاہر وہ تمام دینوں کی نفی کرتے تھے اور حقیقت میں عیسائی تھے سوشلسٹوں نے کیا کیا کہا کہ یہ تو ایک فرد واحد آقا بن جاتا ہے اور باقی سارے غلام بن جاتے ہیں ہم معاشرے کو اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں ہم معاشرے کی بنیاد پر نظام کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جو معاشرہ ہے یہ جو گاؤں ہے ان کی زمینیں ہیں یہ سب کی ہوں گی کوئی سیٹ نہیں ہوگا کوئی وڈیرا نہیں ہوگا کوئی ہاری نہیں ہوگا سب کے سب برابر ہوں گے ہم اس بنیاد پر بنیادی تھیوری وہی تھی. ذاتی ملکیت کی نفی لوگوں کو نوکری اور نوکر ہونے سے مزدور ہونے سے نیچے گرا کر کے غلام بنانا اور ان سے گڑوں سے بتر سلوک کر کے ان سے کام لینا ان سے پروڈکشن لینی اور جو مطلوبہ پروڈکشن اور پیداوار نہ دے سکے ان کو قتل کی سزائیں جیلوں کی سزائیں دینا یہ بہت بہترین سلوک کیا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں میری جھولی میں میرے مصطفیٰ کا سر مبارک تھا آخری لمحات تھے گلا آواز دینے سے کاثر تھا پیٹ زور لگانے سے کاثر تھا اس کے باوجود ہونٹ ہلانے کی طاقت تھی اور آپ ہونٹ ہلا رہے تھے میں نے سر نیچے کیا یہ معلوم کروں کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرماتی میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے لوگوں میں تو جا رہا میری وسیعت ہے کہ نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا فرمایا جو اپنے غلام کی پٹائی کر دیتا ہے اس کو عذاب کر دے جو تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ اس کو اپنے جیسے کپڑے پہناؤ اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دو اگر اس کو طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو تو پھر اس کا خود تعاون کرو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی شام کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں ایک منزل غلام سوار ہوتا ہے اور ایک منزل آقا سوار ہوتا ہے اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو باری غلام کی ہے وہ سوار ہے اور آدھی دنیا سے زیادہ کا خلیفہ جوتا ہاتھ میں اور ہار پکڑ کر چل رہا ہے امت اسلامیہ میں بے شمار غلام ایسے ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں بے شمار غلام ایسے ہیں جو گورنر اور حکمران بنے کوئی بہت بڑے بڑے رائٹر بنے بہت بڑے معالف بنے بڑے بڑے علماء بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں غلامی صرف ان کی تربیت کا پروسس تھا انسانیت کی تدلیل نہیں تھا اور ان ظالموں نے انسانیت کی تدلیل کی اور عام انسانوں کو پورے معاشرے کو غلام بنا کر کے بہترین سلوک کیا ان کے ساتھ اور ہم دیکھتے رہ گئے سیلاب آیا ہوا تھا پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا اور پاکستان کے ہمارے بچپن میں ہم پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان کہتے تھے میں سرخ جھنڈا لے کر ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں آؤں گا اور یہاں کے لوگ بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے اور لگاتے ہیں یہ دیں گے اور نام کیا, کیا؟ بولے ہم اسلامی کیمونیزم لائیں گے ہم اسلامی سوشلزم لائیں گے اور وہ گیا زوال پذیر ہوا ادھر سے ڈیموکریسی کا ریلا چلا تو انہوں نے کہا جی ہم اسلامی ڈیموکریسی لائیں گے اسلامی ڈیموکریسی کا معنی ایسے ہی جیسے سمجھو اسلامی شراب اسلامی بدکاری ادھر سے تعلیم کے نظام کا سیلاب آیا جس میں جبر ہے پنجاب کا گورنر کہتا ہے جس گھر کے سامنے گلی میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سکول ٹائم میں تو اس کے ابے کو جیل میں ڈال دوں گا جبر کے ساتھ آیا اور ہم نے کہا ہم سکول کو اسلامی بنا دیں گے نظام ان کا تربیت ان کی ڈھانچہ اور سٹرکچر ان کا اور ہم اس میں ایک اسلامیات کا اضافہ کر کے اس کو مسلمان کر لیں گے ہم اس کی اسلامائزیشن پہ لگے رہے وہ اپنے نظام تھوپتے رہے ہم پر ہم نے ان کا بطور نظام انکار نہیں کیا بلکہ اس کو اپنا کر کہا کہ اوپر ایک لیئر اسلام کی چڑھا دو وہ اپنا سود کا نظام لے کر آئے سرمایہ دارانہ نظام لے کر آئے جو ٹوٹل ایک اسلام کے مقابلے میں دین ہے ہم نے کہا ہم اس کو منو عان تسلیم کرتے ہیں بس اوپر ان کی جو ٹرمز ہیں ان کی جو اصطلاحات ہیں ان کو ہم انگریزی سے عربی میں کر دیں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اس کا نام ہم نے رکھ دیا مرابہ مضاربہ انشورنس کا نام رکھ دیا تقاصل نظام پورے کا پورا وہ ہے فائدہ اس سے ایک سودی یہودی نظام سے زیادہ مستفید ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں اسلام کے نام لیوا بینکوں سے کفر زیادہ مستفید ہوتا ہے سود کی ریشو کمرشل بینک کی کم ہے سودی نظام کی زیادہ ہے اسلام کے نام لیوے سودی نظام کی زیادہ ہے اور اب ملکہ برطانیہ کے بینک نے بھی ایک صادق سے نام سے کھڑکی کھول لی عیسائیوں کے بینکوں نے بھی یہودیوں کے بینکوں نے بھی اسلام کے نام کی کھڑکی کھول لی اس لیے کہ ہلال لکھنے سے بکتا ہے ہلال کا لفظ لکھو تو مسلمان خریدتے ہیں نہ لکھو تو نہیں خریدتے سعودیا کے شہر کسیم کے علاقے میں انہوں نے سعودیہ نے کہا کہ جس پر لکھا ہو کہ یہ اسلامی طریقے سے ذبح ہوا ہے صرف وہ چیز سعودیا है ہے اور کوئی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے یہ لفظ لکھنے سے کیا ہوتا ہے ہم لکھ دیں گے مچھلی آئی باہر سے اوپر لکھا ہوا اسلامی طریقے سے دبا ہوئی ہے مرغیاں آئی گردنے صحیح سلامت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کٹی بھی نہیں اور اوپر لکھا ہے اسلامی طریقے سے دبا ہوئی ہے اگر یہ لفظ لکھنے سے بکتا ہے تو ہم یہ لکھ دیں گے اگر ٹرمز کو اس کی اصطلاحات کو عربی کرنے سے بکتا ہے تو ہم کر دیں گے اس میں بجائے اس کے کہ اس کا انکار کرتے اس کے مقابلے میں وہ قدیم اور عظیم اسلامی نظام جو کئی صدیاں اللہ کے ملک پہ نافذ رہا اور اس کے مطابق بہترین نظام چلتا رہا اور انسان وہ کافر ہو یا مسلمان ہو سکون کا سانس لیتا رہا اس پہلے سے تجربہ شدہ نظام کو اپنانے کی بجائے ہم نے کافروں کے لائے ہوئے نظام ان کے دین کو اپنایا اور مسلمان کہلواتے رہے ان کے دین کو اپنایا اور مسلمان کہلواتے رہے تو میرے عجیت بھائیو کفر کی اسلامائزیشن سے کفر مسلمان نہیں ہوتا ہندو کا نام محمد رکھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ان کے نظاموں کا مکمل انکار کرنے سے اور اپنے خالص آسمان سے آئے ہوئے دین پر عمل کرنے سے اسلام آتا ہے ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ نہیں ہے لا الہ الا الانسان ہے معبود بندہ ہے وہ ڈیموکریسی جس کو اسلامی کہہ کر کے اپنایا گیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے گورنمنٹ آف پیپل قرآن کہتا ہے گورنمنٹ آف اللہ وہ کہتا ہے گورنمنٹ آف پیپل قرآن کہتا ہے عبادت اللہ کی وہ کہتے ہیں بندے کی عبادت وہ کہتا ہے جو اللہ کہے وہ چلے گا یہ کہتا ہے نہیں جو بندے کہے وہ چلے گا بنیادی فرق ہے لیکن ہم ہم بھی جائیں گے الیکشن لڑیں گے اسلام آباد چاہیے اسلام نہیں چاہیے نام اسلام کا لے کر ووٹ لیں گے مگر حاصل اسلام آباد کریں گے اسلام آباد کو حاصل کرتے کرتے بھلے اسلام چھوٹ جائے میں اپنی الیکشن کی مہم فلاں کی قبر سے شروع کروں گا تاکہ اس کے قبر کے پجاری بھی میرے ساتھ مل جائے میں اپنی الیکشن مہم کرسمس کا کیک کاٹ کر شروع کروں گا تاکہ وہ لوگ بھی مجھے ووٹ دیں اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا اسلام لینے چلے تھے اسلام آباد لینے نکل کھڑے ہوئے اور اسلام آباد کے راستے میں اسلام پیچھے بھول گئے اور نہ اسلام ملا نہ اسلام آباد ملا اور اس ملغوبے پر اس غلط نظریے پر اس بہت بڑی بھول پر ہزاروں لوگوں نے جانے دی لوگوں کے وقت لگے لوگوں کی جانیں لوگوں کے مال استعمال ہوئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں سوت بہت غلط ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے لیے کیس کرنا ہے کیس کر کے جیت جانا ہے وہاں سے جیتے فیڈرل شریعت کورٹ سے تو نواز شریف نے ہائی کو سپریم کورٹ میں سٹے لے لیا سپریم کورٹ نے بعد میں کہا شریعت کورٹ والوں تم ہی اس کو ختم کرو ہمیں کیوں گناگار کرتے ہو لوگ کہیں گے اسلام کے خلاف فیصلہ بدل دیا تم ہی اس کو نظر ثانی کرو واپس فیڈر شیڈ کوٹ میں آیا اور انہوں نے اس کو کڈے میں ڈال دیا تو گول ہو گیا بس اس طریقے سے نہیں ہوتا اگر اسلام لانا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اسلام لاؤ اسلام لانا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ پہلے غلط نظاموں کی نفی ہوگی پھر اسلام کو آپ کی آبیاری کی جائے گی پہلے لا الہ ہوگا پھر الا ہوگا اگر پہلے غلط نظاموں اور دینوں کی نفی نہ ہوئی تو اسلام وہاں نہیں بن سکتا قطعی طور اللہ تعالیٰ نے سبق ہی یہ پڑھایا ہے پہلے سب معبودوں کی نفی کرو پھر ایک رب کا اقرار کرو اب سارے معبودوں کو مسلمان کر کے پھر کہو ایک رب کا اقرار کرتے ایسے نہیں ہوتا اس پر اللہ تبارک نے توفیق دی تو مزید بات ہوگی اللہ تبارا کا مطالعہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے عمالے میں